اور یاد کرو جب تم کو آد کا جانشیں کیا اور مک میں جگادی کے نرمز میں محل بناتی ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نمت یاد کرو اور زمے میں فساد مچاتے نہ پھرو